شیخی بسم اللہ رحم روحیم حن علی کا دعد کری ربلی بہ کا اللہ دعا کریمہ کا تعلق بھی پچھلے مضمون کے ساتھ ہے جب حضرت سیدنا النا زکریہ علیٰ نبینہ و علیہ باہر سے کہیں باہر کام کو جاتے واپس آتے حضرت مریم کے پاس تو ان کے پاس پھل دیکھا کرتے تھے وہاں پھل موجود ہوتے یہاں یہ ذہن میں رہے کہ لفظ جو ہے نا وہ واجدہ آئندہ رضقہ باجد آئندہ رضقہ ان, ان کے پاس رزق پایا انہوں نے یہاں رزق سے مراد رزق حصے بھی ہو سکتا ہے اور رزق کے معنی بھی ہو سکتا ہے رزق کے حصی ہونے کی صورت میں یہی کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام اسلام نے دیکھا کہ پورے علاقے میں اس موسم کے پھل نہیں ہیں کسی کے درخت پر لگے نہیں ہیں لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پھل موجود ہیں تو حضرت ذکریہ علیہ نبینا و السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کے پاس پھل پڑے ہیں تو آپ کے دل میں دائیا پیدا ہوا یا اللہ اگر تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو پھر میرا بھی اگر بچے جننے کا پھل موسم ختم ہو گیا ہے میری بیوی بھی بی بوڑھی ہو چکی ہے بانج ہو چکی ہے اس کا بھی موسم ختم ہو گیا ہے مولا تو تو کریم کرم کر سکتا ہے دیشتر دیشتر ہی ہمارا ہی موسم ختم ہوا نا جیسے یہاں پھلوں کا موسم نہیں ہے دے موسم کے پھل مریم کو دے سکتا ہے تو اگر ہمارا موسم بچوں کا ختم ہو گیا ہے تو ہمیں بھی تو عطا فرما سکتا ہے یہ اگر رزق, رزق سے مراد رزق کے حصے ہو یعنی دیشتر یہ دیشتر پھل, دیشتر یہ دیشتر پھل تو پھر اس طرح دایا پیدا ہوا اور دوسرا جو ہے نا اس کی تفسیر اسی آئے مبارکہ کی کہ اس رزق سے مراد رز کے حصے نہیں رز کے من بھی تھا حضرت زکریہ علیہ السلام ہی خود آتے تھے ان کے پاس اور کوئی دوسرا بندہ آتا نہیں تھا اور کسی سے کچھ سیکھتی نہیں تھی کوئی انہیں پڑھاتا نہیں تھا لیکن جیسے حضرت ذکری علیہ السلام کہیں جاتے واپس آتے تو وہ عجیب عجیب علوم کی باتیں کیا کرتی علم کی باتیں مرفت کی باتیں کیے کرتی ہیں مریم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید الزکری علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ تمہیں کہاں سے آ گئی ایسی باتیں علم والی باتیں یہ کیسے کر لیتی ہے تم है؟ है؟ تو حضرت ذکری علیہ السلام کو جواب دیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے میں اللہ یہ میرے رب کے پاس سے ہے وہی مجھے عطا فرما رہا ہے وہی مجھے الحام فرماتا ہے تو میں وہی باتیں کرتی ہوں ورنہ میں کسی سے سیکھتی نہیں ہوں نہ ہی کو میرا کوئی استاد ہے جب میں جس کے پاس سیکھنے جاؤں تو یہ اب اس صورت کے اندر کہ ان کو رز کے مانوی مراد علم و یہاں پر تو پھر اس کا دائیہ یوں پیدا ہوا حضرت زکریہ علیہ السلام میں کہ مولا جیسے نہ تو نے اس بچی کو علم اطا فرمایا نا مجھے بھی کم اولاد اطا فرما جو انبیاء کی علم کی وارث ہو اور تیرے دین کی خدمت کرنے والی پھر دائیہ یوں پیدا ہوا حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام میں اور مزے کے بعد دیکھیں چونکہ مسجد اقصاد شریف جو ہے یہ ایک مدرسہ تھا کیا تھا جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے ہزاروں کی تعداد میں بچے وقت تھے یہاں پر حضرت ذکری علیہ السلام وہاں کے سب سے بڑے عالم تھے یعنی صدر المدرسین تھے حضرت زکری علیہ السلام رب کے پاک پیغمبر ٹھیک ہے نا وہاں پہ پڑھایا کرتے تھے انہیں رب تبارک و تعالیٰ کے دین شریعت اور اس کے احکامات تو یہاں جتنی بھی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں نا حضرت مریم سے وہ خان نہیں ہے وہ درس گاہی ہے کون <تصفح> سی ہے <ہیں؟ تصفح> ہی آپ <تصفح> دیکھیں حضرت سیدنا <تصفح> رضی اللہ عنہ <تصفح> سے جتنی کرامات کا صدور ہوتا ہے کیونکہ آپ <تصفح> سوائے جمعے کے کہیں جاتے نہیں تھے دو <تصفح> <تصفح> بار آپ نے حج کیا ہے دو <تصفح> بار حج کے لیے آپ مکہ سے <تصفح> بغداد سے باہر گئے مکہ مکرمہ پھر مدینہ منورہ وہاں سے واپس آئے اور اس طرح <تصفح> کر کے دو سفر آپ نے اور کیے ایک سفر آپ کا اور ملتا ہے وہ وہ عراق کا علاقہ تھا وہی وہ گئے اور دوسرے سفر جو تھا وہ بھی عراق کا ہی صوبہ تھا کردستان کردستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے وہاں کا عراق کا وہاں آپ تشریف لے گئے وہ بھی تبلیغ کی نیت سے گئے تھے آپ اور جب سے اٹھارہ سال کی عمر میں آپ ایران سے عراق گئے ہیں، اس کے بعد زندگی ساری واپس نہیں آئے واپس نہیں گئے اپنے گاؤں ایک روایت کے مطابق ان کی اماں وہیں وفات پا گئی ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ان کی اماں جو ہیں انہیں ملنے کے لیے بغداد شریف آئی تھی وہ پھر وہیں بغداد میں رہی اس طرح کر کے یہ روایت دو روایتیں مختلف طریقے سے ملتی ہیں بہرحال حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پورا ہفتہ گھر سے باہر نہیں جاتے تھے پورے ہفتے میں صرف آپ کے دو بیانات ہوا کرتے تھے ایک جمعہ کا اور ایک اور بیان بیانپ کیا کرتے تھے اس بیان کے لیے آپ بس باہر جاتے بیان کر کے آپ واپس عیدگاہ تھی وہاں پہ وہیں پہ آپ خطاب فرمایا کرتے تھے یہ دو دن وہ بھی کچھ وقت کے لیے آپ جاتے تھے وہاں باقی سارا وقت آپ کا اپنے ہی مدرسے کے اندر پڑھنے پڑھانے میں گزرتا تھا نمازیں تک وہیں میں مسجد بنائی ہوئی تھی آج بھی جو رضی اللہ عنہ کے مزار شریف ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ نشاندہی کی ہوئی ہے وہاں تو خیر اس مسجد کو تبدیل کر دیا گیا انہیں جہاں بزرگوں نے نماز پڑھی ہے وہ جگہ مسجد ہی ہونی چاہیے اس کے برکات ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کی برکت سے بھی دلوں کو منور کر دیتا ہے لیکن انہوں نے وہ جگہ ختم کر کے وہاں پہ اجتماع ہال بنا دیا ہے سال بعد کھلتا ہے وہ مول پیر اکٹھے ہوتے ہیں تقریر کر کے چلے جاتے ہیں وہ مسجد جو ہوس پا کر دی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی وہ ختم کر دی گئی ہے وہاں پہ لیکن نشان موجود ہے کہ یہاں مسجد تھی مسجد دوسری جانب انہوں نے بنائی ہے یعنی ایک طرف وہ اجتماع ہال بنا دی جہاں مسجد سی دوسری طرف مسجد بنا دی بہت بڑی جو آج نظر آتی ہے ہمیں وہ سفید گمد والی تو یہ آپ کی کرامتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں درس کرامتیں کرامتے ہیں کیونکہ آپ مدرس تھے رضی اللہ عنہ آپ عالم ربانی تھے یہ تو آج لوگوں نے ہم نے تعارف لوگوں کو اور طرح کروا دیے نا جیسے عام پیروں کا تعارف ہوتے ہے کھانے پینے والے وہی تعارف ہم نے کروایا حوص رضی اللہ عنہ کا تو یہ آپ کی کرامتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری درس ہیں حضرت صحیح تو نا دادا صاحب رائے ملا کو دیکھ رہے ہیں آپ کی جو دو چار کرامتے ملتی ہیں نا سننے کو آتی ہیں وہ ساری وہ بھی یہی ہیں مدرسے کے بچوں کے لیے آپ نے دودھ مانگا تھا نا عورت سے مدرسے کے بچے تھے اور اس طرح کر کے آپ کے مدرسے کی مسجد تھی جو مسجد شریف آج جائے یہ تو بہت بڑی مسجد دور کر کے بنائی ہے انہوں نے دادا صاحب رائے مول کے زمانے میں مسجد بالکل قریب تھی آپ کے تو وہ مسجد شریف جو ہے یعنی کہ بنا دیا آپ نے مدرسے کی مسجد تھی آپ کی آپ کے اس مسجد کے اندر سب سے زیادہ نماز آپ کے مدر سے کیا ہوتے ہیں بچے ہوتے ہوتے وہی نماز پڑھا کرتے ہیں تو کسی آکے نے آپ کے مولویوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ کملا کے سمت جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے وہ آپ رحماء اللہ نے فرمایا کہ تم وقت نکال کے آ جاؤ ایک نماز پڑھ لیتے ہیں اکٹھے ہیں نماز میں پڑھاؤں گا دیکھ لینا کہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے سمت ہماری ٹھیک ہے یا نہیں ہے آپ نماز پڑھانے لگے مسئلے پہ کھڑے ہوئے جیسے اللہ اکبر کہنے لگے نا تو اس طرح کر کے انہوں نے ہاتھ اٹھایا دیکھے تو سامنے اللہ تعالی نے سارے پردے ہٹا دیے کعبہ سامنے نظر آ رہا تھا وہ سارے مان گئے انہوں نے کہا جی ہم ہی پلٹے تھے آپ کے قبلے کی سمت ٹھیک تھی سمجھایا نا مسئلہ یہ کرامتے بزرگوں کی ساری درس گاہیں آج بڑے لوگ کہتے میں حقیقت کہتا ہوں درس پہ حملہ ہو کافر کرے یا نام نیال مسلمان کرے لوگ باہر نہیں آتے پیر باہر نہیں آتے لیکن کسی ایک دربار پہ کہہ نا بھی آج کے بعد اس دربار پہ کوئی بندہ نہیں آئے گا میں کہتا دوسرے دن سارے پیر مریدوں کو لے کے باہر نہ آئے تو مجھے پکڑ لینا اس وقت امت کو درس کی ضرورت ہے جس سے رسول اللہ علیہ شام کا دین شرید پڑھائی جائے اور غیرت والے بندے پیدا ہوں جیسے مزارج بھی پیدا ہوا ہے جب تک یہ درس نظام نہیں آئے گا آپ دیکھ لیں ذرا کوشش کریں آپ غور کریں جتنے بھی بندے کھڑے ہوئے وہاں درسگاہ کے بندے تھے ہندوستان کے اندر ہندوستان میں جب انگریز نے یہاں علماء کو لٹکایا جتنے لٹکنے والے تھے سارے درس کے پڑے ہوئے تھے سارے مدرسے کے پڑے ہوئے تھے مولوی تھے علما تھے سر اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں آگے کون ہوتے ہیں یہ مدرسے والے اور کون ہوتا ہے بتائیں باللہ من ذالک کاش کہ ہم سمجھ جائیں اور یہ کرامتے جو ہے نا یہ بھی دیکھ مزے کی بات دیکھیں کرامت ایسی دکھائی حضرت ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے تو رب رفت بار نے ان کے دل میں یہ دائر پیدا کیا کہ بچے کے ہونے کا مولا مجھے بھی بچہ دے مجھے بھی بیٹا دے جو علوم کا وارث بنے بیٹا بھی مانگا حضرت علیہ السلام نے تو کیا مانگا علم والا مانگا کون سا مانگا علم والا بیٹا مانگا مولا مجھے علم والا بیٹا تھا فرما یہ درس کی کرامت ہے کیا ہے درس کی کرامت یہ ہے اور کریما کر علیہ السلام کی جو موجاز شریف ہیں کے کو کسی کی کوئی کرامات کہتا جی میں نے بغیر پٹرول کے گاڑی چلا دی پیر خود کہہ رہا تھا کہتا میں نے جناب یہاں سے لے کر فیصل باد تک گاڑی بغیر پٹرول کے چلا دی میں نے کہا کیا مت آ جائے گی یہ پیٹرول ختم نہیں ہوگا بتائیں, بتائیں مرنے دم تک پیٹرول ختم نہیں ہوگا میں نے کہا یار کو وہ کرامت دکھاؤ خدا کے لیے جس سے رسول اللہ علیہ السلام کا دین غالب آ جائے صور اے صور اے صور اے اے اے مرتے ادھر کیوں نہیں دکھاتے تھوڑا سے دو, دو چار ٹھوکے ہندوؤں عجیب کرامت دکھاتے پھر کریم کر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجزات شریف ہیں آپ دیکھیں ان کی بہت ساری تعداد وہ تو یعنی ہے ہی اس لیے ظاہر ہوسلام کے ہاتھ پر تاکہ لوگ دین کی طرف آئے یعنی موجے کا نفع دین کو اس کا اظہار اس لیے کیا گیا ہے اور آ کر کتنے سارے موجود شریفہ ہیں جو حالت جنگ میں ہو رہے ہیں حالت جنگ میں ظاہر ہو رہے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ہم جنگ کی بات نہیں کرتے صرف موجزات بیان کر کے لوگوں سے پیسے بٹور لیتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں نہیںار جو کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات میں مجبور کرے گی یار اس بات کو اگر ہم اس پہلو سے دیکھتے اس پہلو سے اگر ہم غور کرتے تو بات ہی اور ہوتی دیکھیں جی ذرا غور کریں اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا جب حضرت ذکریہ علیہ السلام کے دل میں یہ دائیا پیدا ہوا تو آپ نے عرض کی رب نے ارشا فرمایا ہُنا زکری ربا اور جیسے حضرت مریم کا جواب سنا نا السلام سامنے وہی کھڑے کھڑے دعا کی رب کی بارگاہ میں وہی دعا کی رب کی بارگاہ میں کالا ارد گزار ہوئے رب مل دن کا ضروری تن مولا مجھے بھی پاک صاف ستھری اولاد فرما مجھے بھی عطا فرما ان کا سمیر دعا بے شک تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے ہاں میں بھی دعا مانگ رہا ہوں تو سے دعا میری قبول فرما اللہ تبارک و تار عرشا فرمایا جی دیکھیں حضرتوں علیہ السلام وہی محراب میں ہی کھڑے تھے ابھی محراب سے وہاں سے ہٹے نہیں تھے قربان جائے رب کے نبی کی دعا کیسے قبول ہو رہی ہے بوڑھے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں بی بی بی بانجھو چکی ہے کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں مولا مجھے بھی عطا فرما, فرما، رب تعالی نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ ان کو عرصہ لگاؤ نا فنادتہ الملائکہ اسی وقت فرشتوں نے یہ ندا دی کہ وہ ابھی محرام میں کھڑے ہوئے تھے کیا ندا دی ان اللہ یبشرک بیہیہ مصدقا بکلمت من اللہ کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے یہیہ کی جس کی یہیہ کی یہ بھی بتا دیا کہ بیٹا ہوگا اور یہ بھی بتا دیا کہ نام یہ ہوگا اللہ اکبر یا یا من اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلیمہ ہوگا اس کی یہ تصدیق کرے گا اس کی یہ تصدیق کرے گا یہ زین میرے حضرت زکری علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام دونوں ایک ہی وقت میں نبی ہوئے ہیں حضرت علیہ السلام جو ہے حضرت صلی اللہ یا صحت السلام حضرت عیصع صحت السلام کی دعوت دیا کرتے تھے لوگوں کو لوگوں کو دین کے قریب کیا کرتے تھے یہ ذہن میرے ان دونوں کو جو دور ہے نا اس دور کے اندر یہودیوں کا بڑا غلبہ تھا ایک ہی دور کے اندر انہوں نے یعنی کہ تھوڑا آگے پیچھے وقت بنتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور ان دونوں کے مخاطب جی وہ یہودی تھے اور یہودی انتہاد کا ظالم تھے زکری علیہ السلام کے آرا رکھ کے چلا دیا یا عی علیہ السلام کو شہید کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا معلوم ہے قرآن کریم میں جگہ ب جگہ ان کی جو بدباشی ہے اسے کھولا ہے جگہ جگہ بیان کیا اسے تو یہودیوں کا زمانہ ان کے غلبے کا دور تھا بہت زیادہ غلبہ تھا انہیں تو عین اس حالت کے اندر حضرت سلیم کیونکہ وہ عیاش عیاش تھے بہت بڑے تو ان کی عشی دور کرنے کے لیے ان دونوں نے فقر کی زندگی اختیار کی انتہا درجے کا فقر دونوں نے نکاح نہیں کیا دونوں نے گھر نہیں بنایا بغیر چھت کے رہا کرتے تھے بغیر چھت کے ایسے رہتے تھے ایک مرتبہ حضرت نے پوچھ لیا اس علیہ السلام سے آپ گھر نہیں بناتے اور میں جس کے پیچھے تو لگاؤ اسے گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے بتائیں جس کے پیچھے تو لگاؤ وہ گھر بنا کے کرے گا کیا اللہ اکبر تو حضرت علیہ عیسلام جو ہے نا آپ کے پاس کل جمع پونجی ایک پیالہ تھا پانی پینے والا اور ایک کنگا دو چیزیں تھیں داڑھی مبارکہ میں کنگا کیا کرتے تھے ایک کنگا تھا اور ایک پیالہ تھا ایک مرتبہ جا رہا ہے آپ نے کسی بندے کو دیکھا وہ ہاتھ کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے آپ نے وہ کنگا بھی دے دی کسی کو نہر کے کنارے سے گزر رہے ہیں دیکھا کہ بندہ اپنے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے آپ نے وہ پیالہ بھی کسی کو صدقہ دے دیا ہم آپ ایسے رہا کریں گے دونوں اپنے ہاتھ سے کام چلائیں گے دونوں کام اپنے ہاتھ سے چلائیں گے یعنی کہ ہر طرح کی یعنی مبع چیزیں جو چیزیں ان سے بھی دور رہے رب بتا رہے نے کیا ارشا فرمایا جی دیکھیں مصدِ کم من اللہ رب کی طرف سے جو کلمہ ہوں گے حضرت عیصع علیہ السلام کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی جتنے بھی لوگ پیدا ہو رہے ہیں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایک نظام کے تحت پیدا ہو رہے ہیں اگرچہ یہ بھی حکم ہے رب تبارک و تعالیٰ کا رب تعالیٰ کے حکم کے تحت ہی پیدا ہو رہے ہیں کہ یعنی کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کا معاملہ جو ہوتا ہے اس کے بعد جا کے مہینوں بعد جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن رفتارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیصی علیہ السلام رب کا کلمہ ہے کیوں کہ صرف رب کون کہے گا وہ پیدا ہو جائیں گے اتنا رب کون کہے گا پیدا ہو جائیں گے فرمایا کہ اس کلمہ جو ہے پھر وہ نام ہی پڑ گیا حضرت عیصلہ کلیمۃ اللہ رب کا کلمہ ہے تو فرمایا ربت بارک وطالعہ نے کلما عیسی علیہ السلام کی بھی تصدیق کریں گے انہی کی دعوت کو انہی کے منج کو لوگوں کے سامنے بیان کیے کرتے تھے رب تبارک و تعالی نے آگے تین اور اور بیان کیے ان کے جی ایک تو مستدقہ اور آگے فرمایا بس سیدہ دینی سرداری بھی انہیں حاصل ہوگی دینی سرداری حاصل ہوگی اب بتائیں لوگ ان کے ساتھ جڑ نہیں رہے لوگ ان کے پیچھے لگ نہیں رہے یہودی جو ہیں ان کے قتل کے در پہ ہیں ربت بار کو بتا رہے فرمایا سیدا وہ سردار ہوگا اللہ وہ کیا ہوگا؟, ہوگا وہ سردار ہوگا آل ربانی ہوگا آل مہربانی ہوگا وہ, وہ سردار ہوگا دینی سرداری اسے حاصل ہوگی ایسے کیا ثابت ہوتا ہے عالم اس کے پیچھے لوگ نہ ہی لگیں لیکن وہ حق کہنے والا ہو وہ حق کہنے والا ہو اگر اس کے پیچھے لوگ نہ ہوں وہی اکیلا بندہ جو ہے لاکھوں کروڑوں آپ ہاں نہ ہی لگے لوگ اس کے پیچھے نہ بات نہ مانیں اس کی بعد اللہ تبارک نے آگے جو ان کے لیے ان کی شان بیان فرمائی میں بحصور آ اور عورتوں سے بھی دور رہنے والے ہوں یعنی ان کو دینی خدمت میں اتنا وقت نہیں ملے گا کہ وہ نکاح کر سکے اللہ تبارک وطالع نے ان کی طبیعت ایسی بنا دی کہ وہ اس لزل سے پڑے تھے یعنی کہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اور ان کے ساتھ رہنا جس طرح آج ہم کرتے ہیں جس نظام کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں فبائر رب تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ دینی کام کی مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے وہ یہ کام کریں گے ہی نہیں نکاح ہی نہیں کریں گے یا حیال سمجھا گیا مسئلہ جی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کوئی بندہ عالم ہو اور وہ رات دن دین کی خدمت میں مصروف ہو اور اسے پتہ ہے کہ میں اگر اس معاملے میں پڑھا تو میرا دینی کام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا تو وہ نہ کرے نکاح تو اس کے لیے جائز ہے یہ مسئلہ ذہن زین میرے نکاح کرنا کبھی سنت ہوتا ہے کبھی فرض ہوتا ہے کبھی حرام ہوتا ہے نہیں سمجھا ہے مسئلہ نکاح کرنا ہر بار سنت نہیں ہوتا عام بندہ جسے صرف جسے یقین ہو جائے میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے سمجھایا نا مسئلہ اسے یقین ہو جائے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا نکاح کرنا فرض ہو جائے گا اس پر عام حالات کے اندر جسے نہیں وہ بالکل لگا پھرتا ہے اس کے لیے نکاح کرنا صرف سنت ہے سمجھایا نا مسئلہ اور جس بندے کو پتہ ہے میں اپنی بیوی بی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اگر وہ نکاح کرے گا پھر یہ کرنا ہی حرام ہے اس کے لیے نہیں سمجھ آیا مسئلہ ہے میں حقوق ادا نہیں کر سکتا بھی بن سکتی ہے تو باقی جو فرائض ہیں وہ تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہی سمجھ آیا جس کے تعلق کے ساتھ اللہ فرمایا جی دیکھے فرمایا کہ اور نبی سال ہی نبی سارے ہیں لیکن یہاں پر سلا جو ہے نا یہ اور معنی میں ہے یعنی سلا جیسے آج ہم کتنے سارے نیک لوگ ہیں تسبیح ہم بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں بدخلق بھی ہوتے ہیں بد بھی کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ اللہ اللہ بھی کرتے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھول آئی جاتی ہے ان کے کام میں ہے نی ٹھیک بیٹھتی کے ان سے بھی Ya, ہوتا یا نہیں ہوتا کتنے کتنے بڑے بندوں کو دیکھ لیں وہ جناب عبادت میں لگ مگر ہوں گے کہیں پہ ماں باپ کے حقوق میں کوتا ہی ہو رہی ہے یا اولاد کے حقوق میں کوتا ہی ہو رہی ہے یا محلے داروں کے حقوق میں کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا ہے بیان شاہ صالحین کا یہ اللہ کے ہے جو رب کے بھی حقوق پورے ادا کرے اور اس کے بندوں کے بھی حقوق پورے ادا کرے کہیں اسے کمی نہ ہو اسے کہتے ہیں صالح اسے کیا کہتے ہیں سالے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں حضرت زکری علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں یہ ان کا سوال جو ہے باللہ رب تعالی کی قدرت پر نہیں ہے رب تعالی کی قدرت پر तो نہیں तो رب نے جو م? فرمایا کہ بیٹر تیرے گھر میں پیدا ہوگا یا نام ہوگا اس کا سید بھی ہوگا حصور بھی ہوگا اور نبی صالح میں سے ہوگا یہ فرمایا رب بارک و تعالیٰ نے زکری علیہ السلام نے کہا عرض کی رب کی بارگاہ میں رب انا یا قون غلام مولا میرے گھر میں بچہ کیسے پیدا ہوگا میرے گھر میں بچا مجھے کیسے مجھے پیدا, مجھے پیدا مجھے ہوگا بکا دالاخانی برو امرا تھی آخر میں بوڑھا ہو گیا ہوں میری بیوی بانج ہو گئی ہے عمر ہماری ساری گزر چکی ہے یہ میرے اجمام حسن بسی اللہ شاہ فرماتے ہیں آپ کو یہ سوال اس پر نہیں تھا کہ مولا ایسا کیسے کر لے گا یہ تو ہونا ہی مشکل ہے تو کیسے کر لے گا ہم تو بڑے ہو گئے یہ سوال نہیں تھا یعنی سوال ان کی رب رفتال کی قدرت پر نہیں ہے بلکہ بچے کی پیدائش کی کیفیت پر ہے مولا کیسے پیدا ہوگا بچہ میں جوان ہو جاؤں گا میری بیوی جوان ہو جائے گی دونوں کو جوانی واپس کرے گا میری بیوی کا بانج پن دور ہو جائے گا تو بچہ پیدا یا میں بھی بوڑھا رہوں گا میری بیوی بھی بوڑھی رہے گی اور ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا یہ سوال تھا کی نہیں سمجھ آیا سوال قدرت پر نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ مولا یہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اعتراض ہے بلکہ سوال کیفیت کا ہے کہ مولا کیسے پیدا ہوگا یہی مجھے ارشاد فرما دے رب تبارک کو تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کزا فعلوما اور میں ایسے ہی پیدا ہو جائے گا اور اللہ جیسے چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے ایسے پیدا ہو جائے گا اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے اللہ اکبر آپ نے رب کی بارگاہ میں رب جا یا مولا میرے لیے کوئی نشانے بھی مقرر فرما دے پھر جب بچہ پیدا ہو میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے اللہ تبارک نے فرمایا کا کا تیری نشانی یہ ہے اللہ میں جب تیرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہوگی تین دن پورے تو کلام نہیں کر سکے گا تین دن پورے تو کسی سے کلام نہیں کر سکے گا اللہ, اللہ رمضان ہاں اشارے سے بات کرے گا سے بات کرے گا اشارے, اشارے, اشارے, اشارے سے بات کرے گا ہاں ایک بات تو سے ہو سکے گی ایک, ایک بات وہ کیا, کیا ہے, ہے؟ تو میرا نام جتنا مرضی لینا چاہے گا وہ تیری زبان پہ جاری رہے گا اور بات کوئی نہیں ہوگی اللہ اکبر اندازہ لگائیں جی رفت بار کو تعالیٰ خوشی دے رہا ہے بیٹا پیدا ہو رہا ہے رب کا نبی آ رہا ہے اور رفت بار کو تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی سے بات ہی نہیں کر سکے گا ہیں یہاں یہ بتانا مقصود ہے مجھے جو سمجھ اتا ہے وہ یہی ہے مائکہ رب تبارک وتعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا اور ایسی حالت کے اندر ہیں تو فرمایا کہ عین اس خوشی کی حالت میں بھی صرف میرا ذکر رہے تیری زبان پر میں میں تو کہتا ہوں آج جو جن لوگوں کے گھروں میں شادی ہوتی ہے اللہ انہیں گنگائی کر دے شادی کے دنوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ برات تا چھجنی نیچے منڈے منڈے دی ماں کا علاج اس لیے ہے کہ منڈے کے باپ پہ نچنا یہ حقیقت کہہ رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں یہ ہر گھر کی کہانی ہے ہر گھر میں یہی کہتے ہیں نوز کہتے ہیں اگر یہ موقع آیا ہے اس موقع پہ رب کی نافرمانی نہ کریں تو مولی صاحب دسو پھر کتوں کریے سی بندہ پوچھے ہی میتھ رب تبارک ہوا تعالیٰ اتنی نعمت طاق کی تھی تم بدماش بڑھ مائی یار کیا کیفیت ہے یار نوز بچہ پیدا ہو گیا جناب وہ سارے ہجڑے ہوتے ہیں تو آ جاتی ہے پیر گرہنوں میں بھی ہجڑے دیکھے کس طرح کر کے ان کے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے حالانکہ یہ نہیں پتا ہمیں یہ جو ہجڑے آتے ہیں نا ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے اپنی عورتوں کو ان سے بھی پردہ کروانا ضروری ہے لیکن کیا کریں وہ ایسے فوش قسم کے لباس پہنے وہاں داخل ہو جاتے ہیں اور ہوتا جی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے باللہ من اللہ تبارک تعالی نے سبحان اللہ فرمایا کہ نشانی یہ ہوگی تین دن پورے کسی سے کلام نہیں کر سکیں گے آپ اللہ تو کل رمضہ ہاں اشارے کے ساتھ رمض اشارے کے ساتھ بات کر سکیں گے وز قر رب کا کثیروں سب بہ بلاشی والے بکار اور آپ اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کریں وہ سب بہ بلاشی والے بکار شام کو بھی اس کی تصویر پڑھیں اور صبح صبح بھی اس کی تصویر پڑھیں شام کو بھی اس کا ذکر کریں رات کو بھی ذکر کریں صبح بھی ذکر کریں وز رب کا کثیر آپ بہت زیادہ ذکر کریں اس سے رب تبارک بتانا ہمیں سمجھا دیا اور رب تمہیں اولاد دینا ہیں ہمارے یہاں بتا جا ہوتا ہے بچہ جلدی پیدا ہو جائے شادی کے کچھ مہینوں بعد تو گنا تھوڑے ہوتے ہیں جتنا لیٹ پیدا ہوا گناہ اتنے زیادہ ہوں گے نہیں ایسا شادی پہ فنکشن یہ وہ آگے پیچھے ناچ ٹاپ گانے شانے اس طرح کے جتنا جناب بچہ تاخیر سے پیدا ہو رہا ہے تو یہ چاہیے شکر ادا کریں یہاں کیا رب تمہارے کو نے حکم دیا میں تین دن پورے تمہاری زبان میں کوئی بات ہی جاری نہیں ہوگی یہ آپ نے مانگ کے نشانی ربت مارک بھائی مجھے تو پھر یہی پسند ہے میرا بندہ ہو تو اس کی زبان پہ میرا ہی نام ہو اور کسی کا نام نہ ہو آج بندہ بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کا محبوب کسی اور کی طرف دیکھے وہ تو ہاتھ رکھ لیتا ہے اس کے منہ پہ ارے بھائی رحم اللہ فرماتے ہیں بغداد میں نہ قاضی کے پاس مقدمہ چلا گیا یہ خاتون نے کہا قاضی کو اس نے کہا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے قاضی صاحب نے کہا تو بہن اس میں ممانت والی کون سی بات ہے شریعت نے چار کی اجازت دی ہے عثمائی صاحبہ نے پتہ کیا کہا اس نے کہا کہ حضرت اجازت ہوتی نا تو میں یہیں پہ آپ کو اپنا آپ دکھاتی ہیں تو پھر آپ خود کہتے کہ یہ دوسری شادی نہ کریں یہی کافی ہے اس کے لیے ادب اسامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ تڑپ کے نیچے گر گئے آپ نے بھائی یار ایک عورت جو ہے اپنے شور کو کسی اور کی طرف نہیں دیکھنے دیتی میں یہ بندے اپنے رب سے کیوں بھولے پھرتے ہیں اپنے خالق اور مالک کا حسن چھوڑ کے کسی اور کو کیوں دیکھتے پھرتے ہیں اللہ بھاگو کتنی بڑی بات ہے تو رب تبارک وطال نے عطا فرمایا تمہیں خوشی عطا فرمائی ہے تو تمہیں چاہیے صرف اسی کے ہو کے رہو رب تبارک وطال نے تمہیں مال دی آج پیسہ ہو گیا تو کہتا جناب میں تو ہندوؤں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہوں مشرکوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہوں میرے بچے بھی ہندو ہیں وہ جناب بھگوان کی بھی پوجا کر لیتے ہیں مورتوں کو بھی پوج لیتے ہیں رم کی بھی عادت کر لیتے ہیں یہ کیا طریقہ ہوا بھائی ہولی دیوالی آ بندہ مشرق بن جائے, بن جائے. عید آ تو ٹوپی بہن کے مسلمان بن جائے یہ کون سا طریقہ ہوا بھائی نہ نہ نہ بھائی خدا کے بندے اگر تیرا محبوب تیرا رب ہے نا پھر تیرا رب گوارہ نہیں کرتا کہ میرا بندہ مجھے ماننے والا کسی اور کی طرف دیکھے کیوں دیکھے رب کا ماننے والا بندہ کسی اور کے دروازے پہ کیوں جائے کسی اور سے بھی کیوں مانگے بتائیں کیا رب تمارک و کا دروازہ جو ہے مفتو رب تبارک گو تالا کا دروازہ ہما وقت کھلا ہوا ہے رب تبارک ہر وقت عطا فرمانے والا ہے یہ جو مورتیاں چڑھا کے بیٹھے ہوئے سارے وہ وہ بھی گھگو وہ بھی گھگو کسی سے کچھ ملنے دینے لینے دینے والا نہیں ہے لیکن قربان جی میرے آکر سامنے میں رات کو پچھلی رات کو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ مسکاط میں دی شریف ہے اللہ تعالیٰ روز اِلان فرماتا ہے کو ہے مانگنے والا تو مانگے میں اتا کر دوں اسے بتائیں ازرو مورتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا خالق اور مالک رات کو روزانہ کہے مانگو مجھ سے یہ پھر رب سے چھوڑ کے کسی اور سے مانگنے چلا جائے ہاں تو رب تبارک و تعالیٰ کو جلال نہیں آئے گا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں وز کو ربا میں کہ تم بہت زیادہ ذکر کرنا اپنے رب کا اور سب بلاشی وبکار اور صبح بھی اور شام بھی اللہ تبارک و کی تصویر پڑھتے رہیں اللہ تبارک و سمجھنے کی توفیقت